ایک اہم مسئلہ آخر میں ایک اہم مسئلے کا ذکر کر دینا بھی ضروری ہے جو در حقیقت ہر زن و شوہر کا مسئلہ ہے بلکہ یہ مسئلہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے اسلام نے میاں بیوی کے واجبات اور فرائض کو تقسیم کر کے پوری انسانیت کے لیے امن و شانتی کا انتظام کیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح مرد کو حکم ہے کہ گھر سے باہر نکل کر روزی کمائے اور خود بھی کھائے پہنے اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی کھلائے اور پہنائے فَإذا الصلاة فانتشروا الارض وابتغوا من فضل یعنی جب جمعہ کی سلاد پڑھ لی جائے تو زمین میں چل پھر کر اللہ کی روزی تلاش کرو اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے کہ گھر میں رہ کر شوہر کے گھر اور مال و اولاد کی حفاظت کرے امور خانہ داری میں حق الامکان کمی نہ کرے اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ عورت کے اوپر فرض ہے کہ جس حد تک شوہر اور اس کے گھر اور اولاد کی خدمت کر سکتی ہے اس خدمت کو خوشی خوشی ادا کرے بلا عذر شرعی اس خدمت میں کمی نہ کرے یہ امت انہی امور پر عمل کر کے کامیاب ہو سکتی ہے جن امور پر عمل کر کے اس امت کے پہلے لوگ یعنی صحابہ اور صحابیات کامیاب ہوئے تھے شوہر اور بیوی ہر ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے خصوصاً عورتیں گھر کے ضروری کام کی ذمہ دار تھیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ شادی اور ظفاف کی رات کی صبح ولیمہ کا کھانا تک خود دلہن نے تیار کیا اب اس ربی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے شادی کے رات میں خلوت کے بعد ولیمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کی دعوت کی تو اس دن کا کھانا ان کی بیوی ام اسید ہی نے تیار کیا نیز رات ہی میں کھجورے ایک برتن میں بھگو دی تھی اور صبح ہاتھ سے مل کر شربت بنا کر سب کو پلایا یہ سب کچھ ان کی پہلی رات کی بیوی ہی نے کیا صحابہ کرام کی ازواج گھر سے باہر پردے کے ساتھ نکل کر شوہر کے ضروری کام بھی کیا کرتی تھی اسما بنتے رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ زبیر بن عوام رضی اللہ انہوں نے مجھ سے شادی کی تو اس وقت ان کے پاس نہ کوئی زمین تھی اور نہ کوئی مال اور غلام تھا صرف ایک اونٹ اور ایک گھوڑا ان کے پاس تھا میں خود ان کے گھوڑے کے چارے کا انتظام کرتی اور پانی پلاتی خستہ ڈول کی اصلاح بھی کرتی خود آٹا گوندتی مگر اچھی طرح روٹی پکانا نہیں جانتی تھی انصاری پڑوسی عورتیں بڑی اچھی اور سچی تھیں وہ ہماری روٹیاں پکا دیتی تھی دو میل کی دوری پر واقع ایک زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو عطا فرمائی تھی وہاں جا کر اپنے سر پر رکھ کر کھجور کی گٹھلیاں اٹھا کر لاتی ایک دن گٹھلی سر پر اٹھائے آ رہی تھی تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ انصاری اصحاب ملے مجھے آپ نے بلا کر اونٹ پر بٹھانا چاہا مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم محسوس ہوئی اور زبیر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا خیال بھی آیا وہ بڑے غیرت والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شرمندگی کا خیال کیا اور چلے گئے تو زبیر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بٹھا کر مجھے اونٹ پر بٹھانا چاہا مگر تمہاری غیرت کی یاد اور پھر شرم آڑے آئی میں آپ کے اونٹ پر نہ بیٹھی زبیر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ اس حالت میں تمہارا گٹھلیوں کا سر پر اٹھانا میرے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر سوار ہونے سے زیادہ شاق اور بھاری ہے کچھ دنوں بعد ابو بکر رضی اللہ انہوں نے میرے لیے ایک خادمہ یا لونڈی بھیجی جو گھوڑے کی خدمت کیا کرتی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ آج ابو بکر رضی اللہ انہوں نے مجھے غلامی سے آزاد کر دیا ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ میں ان کے گھوڑے کو چارہ دیتی اور اس کی خدمت اور اس کے لیے پورا انتظام کرتے کھجور کی گٹھلیاں ان کے اونٹ کے لیے کوٹتی اور پانی بھر کر لاتی دوسری روایت میں ہے کہ میرے اوپر گھوڑے کے انتظام سے زیادہ مشقت والا کوئی اور دوسرا کام نہ تھا اس کے لیے گھاس کاٹ کر لاتے اور اس کی صفائی ستھرائی کی خدمت کرتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کاروبار کا مکلف فرمایا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو چکی پیسنے سے تکلیف ہوتی تھی جب انہیں خبر لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام اور لونڈیاں آئی ہیں تو آپ کے پاس اپنی خدمت کے لیے ایک غلام یا لونڈی طلب کرنے کے لیے آئیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہ ملے تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو خبر دی آپ فاطمہ کے گھر آئے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس اس وقت آئے جب ہم بستر پر لیٹ چکے تھے ہم اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ لیٹے رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر میرے اور فاطمہ کے درمیان اس طرح بیٹھے کہ آپ کے قدم مبارک کی ٹھنڈک میں نے اپنے پیٹ پر محسوس کی اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو میں ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے اس چیز سے بہتر ہے جو تم نے طلب کیا ہے سوتے وقت بستر پر آ کر تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ للہ چونتیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے امام بخاری نے اس حدیث کو باب عمل المر فی بیتی زو ہا میں ذکر کیا ہے یعنی عورت کا شوہر کے گھر میں کام کرنا اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کوئی کہتا ہے کہ عورت کے اوپر شوہر کی اور اس کے گھر کی خدمت فرض نہیں ہے مگر امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نادار ہے تو بیوی کے اوپر گھر کی خدمت لازم ہے خواہ وہ بڑے سے بڑے شریف اور باعزت گھر ہی کی ہو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا پر گھر کی خدمت کو لازم کیا اور علی رضی اللہ عنہ کو باہر کی خدمت کا پابند کیا علامہ ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے اسی مسلب کو راجے کہا ہے چنانچہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا عورت کے اوپر شوہر کے گھر کا بستر ٹھیک کرنا کھانا پانی دینا آٹا پیسنا اور روٹی پکانا اسی طرح خادمہ اور غلاموں کو کھانا دینا جانوروں کو چارہ ڈالنا ضروری ہے یا نہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عورت پر یہ خدمت واجب نہیں ہے مگر یہ قول ضعیف ہے جس طرح یہ قول ضعیف ہے کہ شوہر پر عورت سے ہم بستری واجب نہیں کیونکہ یہ اچھے انداز سے ساتھ زندگی گزارنا نہ ہوا اور اگر رفیق کے سفر بھی اپنے رفیق کے سفر کی مدد نہ کرے تو وہ اچھے انداز سے معاملہ نہیں کر رہا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ بیوی بی کے اوپر مذکورہ خدمات کا ادا کرنا واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں شوہر کو اس کا سردار قوام بتایا ہے اور بیوی بی کو آنیا یعنی لونڈی بتایا ہے جیسا کہ حدیث رسول میں آیا ہے اس لیے لونڈی اور غلام پر خدمت واجب ہے کسی کو معروف اور بھلائی اور اچھے انداز سے زندگی گزارنا کہا جائے گا اس قول کے قائلین میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہلکی اور معمولی خدمت واجب ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عرف عام میں جو کام عورتیں کرتی ہیں ان کاموں کی ادائیگی بی بیوی پر واجب ہے اور یہی درست بات ہے بنا بھری بیوی بی کو عرف عام میں اس جیسی عورت کی طرح خدمت کرنی ہے یہ خدمت واجب ہے اور یہ عرف حالات کے تابع ہے یعنی دیہات کی عورت کی خدمت شہر اور بستی میں رہنے والی عورت کی طرح نہیں جیسے کہ طاقتور عورت کی خدمت کمزور عورت کی طرح نہیں علامہ نے بھی زاد المعاد میں اسی طرح کی رائے ظاہر کی ہے بلکہ آپ کی رائے زیادہ واضح ہے مذکورہ احادیث سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ عورت کا خدمت کرنا ہی حسن معاشرت ہے فرمان باری تعالی ہے وَلَمُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف یعنی عورتوں کا بھی اسی طرح اچھے انداز سے معاشرت حق ہے جیسا کہ ان کے اوپر بھی وہ واجب ہے اب اگر عورت کے بجائے مرد اس کی خدمت کرے تو یہ معروف نہیں بلکہ منکر ہو جائے گا یعنی شران بری بات ہوگی اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقد نکاح تو صرف شہوت کے ذریعے لطف اندوزی کے لیے ہے نہ کہ خدمت لینے کے لیے تو ان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نکاح کے ذریعے شوہر اور بیوی دونوں لطف اندوز ہوتے اور اپنی شہوت کو پوری کرتے ہیں اس لیے اللہ رب العزت نے بیوی کا خرچ اور کپڑا اور رہائش اسی لطف اندوزی اور عورت کی طرف سے خدمت ہی کی بنا پر شوہر پر واجب کیا ہے نیز عام معاہدے اور عقود عرف عام کے تابع ہوتے ہیں اور عرف عام یہی ہے کہ بیوی گھر کے اندرونی کام کرے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ اور اسمہ رضی اللہ عنہما کی طرف سے شوہروں کی خدمت ان کی طرف سے احسان تھا واجب نہیں تھا تو اس قول کی تردید میں ابن قیم کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ خدمت اور گھریلو کام سے مشقت کی شکایت کر رہی تھیں۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے نہیں کہا کہ علی فاطمہ پر کام کاج کرنا واجب نہیں یہ تمہارا کام ہے ایسا نہیں کہا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے وقت کسی کی رو رعایت نہیں کرتے تھے اور جب اسما رضی اللہ عنہ کے سر پر گھوڑے اور اونٹ کا چارہ دیکھا تو آپ نے زبیر رضی اللہ انہوں سے یہ نہیں کہا کہ اس قسم کی خدمت اسما کے اوپر واجب نہیں تم ظلم کر رہے ہو بلکہ آپ نے اس کو برقرار رکھا بلکہ تمام صحابہ کے بارے میں یہ جانتے ہوئے کہ ان کی بیویاں چاروں نہ چار گھروں کا ضروری کام کرتی ہیں پھر بھی آپ نے اس معاملے کو برقرار رکھا اس مسئلے میں کوئی شبہ نہیں اور ہاں شریف اور معزز عورت یا غریب و نادار عورت یا مالدار عورت کا بھی کوئی فرق نہیں دیکھو فاطمہ رضی اللہ عنہ تمام عالم میں اعلیٰ شرف و عزت کے مالک ہوتے ہوئے اپنے شوہر کی خدمت کر رہی تھی اس خدمت کی شکایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شکایت کو دور نہیں کیا اس کے باوجود یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کا قانون لا اللہ, نفساً إلا اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ اٹھانے کا مکلف نہیں کرتا ہے ایک عام غلام کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ بھاری کام پر مجبور نہ کرو تو پھر یہ کیسے جائز ہوگا کہ ایک شریک خوشی و غم شریک حیات اور ام الاولاد کو کوئی متب سنت اس کی سکت سے بڑھ کر کام و کاج پر مجبور کرے معرور بن سوید کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری ردی اللہ عنہ سے ربزہ مقام پر ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ جس طرح وہ خود لباس پہنے ہوئے ہیں اسی طرح ان کا غلام بھی پہنے تھا میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ کسی آدمی سے میری سخت کلامی ہوئی تو میں نے اسے اس کی عجمی ماں کا آر دلایا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بوجہ انکار کہا کہ تم نے اسے اس کی ماں کا آر دلایا ہے ابھی تمہارے اندر جاہلیت باقی ہے تمہارے بھائی تمہارے تابع ہیں اللہ نے انہیں تمہارے ہاتھ میں دیا ہے تو جس کسی کا کوئی بھائی اس کے ہاتھ کے نیچے ہو تو جو کھائے اس میں سے اسے کھلائے اور جو پہنے اس میں سے اسے پہنائے اور پھر انہیں ان کی سکت سے بڑھ کر کام پر مجبور نہ کرو اگر ایسا بھاری کام ان سے لینا ہے تو ان کی مدد کرو اس لیے شوہر کو چاہیے کہ موقع دیکھ کر مناسب اوقات میں بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرے اس سے آپس میں حسن معاشرت اور مودت و رحمت کے جذبات فروغ پائیں گے اور زندگی میں خوشگواری اور سعادت ملے گی افضل الخلق والخلق صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے چنانچہ اسود بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے انہوں نے جواب دیا کہ اپنے گھر والوں کے کام میں ہوتے اور جب سلاد کا وقت ہوتا تو نکل جاتے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اتباع قرآن و سنت کی توفیق بخشے آمین اسی صورت میں دنیا میں سعادت مند زندگی گزر سکتی ہے اور آخرت میں اللہ اچھا عجر دے گا فرمان باری تعالی ہے من عامل صالحا من ذكر او ولا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقینا نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين